أعوذ من من اوبلا تو یا في متین سب ومن می اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے اس المسیح عیسی بن مریم اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے و جی ہن فک دنیا دنیا اور آخرت میں وجاہت والا بہت مرتبے والا ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقر مندوں میں سے ہوگا و یوکلی مناسا فلم و کہلا اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فلم گہوارے میں گود میں و اور اجھیڑ عمر میں و مین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے عیسیٰ علیہ صلاطلام کو اپنی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا ہے کہ یہ کلمہ صلاح ہے اللہ کا کلمہ اللہ کا کلمہ ہونے سے اللہ کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا جیسے کہ اس کی وضاحت وہ پہلے بیان کر دی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے عبد اور رسول ہونے کی صراحت بھی فرمائی ہے تو یہاں پہ ہے از قالا قلم کا سو یا مریم فرشتوں نے کہا اے مریم تو اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے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 ان کے سامنے انسانی شکل میں فرشتے آئے اور ان سے ہم کلام ہوئے ان اللہ شروع کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے گلیما دن بین اپنی طرف سے ایک جلنے کی اسبل مسیح مریما اس کا نام مسیح دیسا بن مریم ہے مسیح یہ لفظ مقاطے مسکاط ہے اس کا مانا ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں مسیح دجال عیسیٰ علیہ سلا و سلام کو بھی مسیح کہتے ہیں مسیح عیسیٰ بن مریم لیکن دجال کے مسیح ہونے اور عیسیٰ علیہ سلاق و کے مسیح ہونے میں فرق ہے دجال کے لیے جو لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے وہ مسیح بمانا ممسوح جس کو ہاتھ پھیر دیا گیا ہو یعنی ممسوح العین جس کی آنکھ کو مٹا دیا گیا مسیح بمانا ممسوح اور ایسار علیہ و اسلام کے ساتھ جو لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے ماسک ہاتھ پھیرنے والا عیسیٰ علیہ رات و سلام ہاتھ پھیرتے تھے بیمار کو تو بیمار بری ہو جاتا تھا شفا ہو جاتا تندرست ہو جاتا لبر ایک ہی ہے مسیح لیکن دجال کے لیے استعمال ہو تو بمانا اس میں مقبول اور عیسیٰ علیہ و سلام کے لیے استعمال ہو تو بمانا اس میں فائد مسیح عیسیٰ ہاتھ پھیرنے والا مسح کرنے والا عیسیٰ مسیح دجال جس کو مسا کیا گیا ہے مٹایا گیا ہے اس کا نام ہوگا مسیح بیسا بن مریم تو اس آئٹ میں بھی مریم کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور ساتھ نام بھی بتایا جا رہا ہے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 اور خاص نام بھی بتا دیا گیا وصف بھی بیان ہو گئے کہ ان اور سات والا ہوگا اس آیت میں چار اور سات بیان ہوئے ہیں مسیح کے ایک وجی ہن یعنی بہت وجاہت والا ہوگا چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں وج کا معنی تو چہرہ ہوتا ہے نا چہرہ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 دنیا میں اور آخرت میں وجاہت والا مرتبے والا و من المکر اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا پھر تیسری خوبی اور صفت اللہ نے بیان کی وہ یوکلی مناسا فل وی واہ لوگوں سے کلام کرے گا گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی یقاں حکیمانہ کلام کرے گا ادھیر عمر میں یعنی چالیس سال کے بعد کی وقت بندے کو بڑی عقل آ جاتی ہے بڑی حکمت اور دانائی اس کو پتہ چل جاتی ہے زمانہ اس نے دیکھا ہوتا ہے باتیں کرتا ہے تو جیسے وہ ادھیر عمر میں باتیں کریں گے حکیمانہ ویسی ہی کہہوارے میں گور میں بھی کریں یہ گلی منصاف المہ دی کہ کلام کریں گے لوگوں سے مہد میں بھی اور کہولت کی عمر میں ادھیڑ عمر میں بھی یہ جو گہوارے میں گود میں کلام کرنا ہے وہ کلام اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سورہ مریم میں نکر کی ہے آتانی ساری آیات میں ایسا السلام کی کلام اللہ تعالیٰ نکر کی گود نہیں بولے جب مریم علیہ السلاط و السلام جاتا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے کتاب کی ہے مجھے نبی بنایا ہے بڑی حکیمانہ باتیں تھیں وہ ساری صورت مریم میں ادھر ان اس کی وضاحت آ جائے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 پیغمبروں نے بھی صالح بندوں میں داخل ہونے کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں بھی صالح بنا ہے امبیا بھی صالح ہونے کی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فی سال سلا تو کی یہ خوبی بیان کر دی کہ وہ من الصالحین وہ صالحین میں سے جب مریم کو یہ خوشخبری دی گئی ربی یکونو لی والد. تو مریم نے کہا ربی اے میرے رب انا یا کونولی والد میرے لیے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا سسنی بشر کے مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا طالع. تو فرشتے نے کہا کزالی کن لہو کو ما ی اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اضاق جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے فعن ما یق کن فون تو صرف وہ اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے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 پھر میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے ارگ گزرتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا اچھا ذکاریہ علیہ السلام و نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یف اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یف الو مایشا جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے الگ الگ لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں یہ پیچھے آئےت نمبر چالیس میں کالا کلانی کلاہ یف علو مایشا انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا میں بوڑھا میری بیوی باندھ تو میں کدالی کلو ہوں یا پالو اللہ جس اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے اب مریم نے علی حسلات والسلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ مجھے تو بچہ نے چھوا ہی نہیں تو میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدالی قلعہ ہو یا خلوق مایشا اللہ تعالی اس طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو یہاں پر یہ فرق ہے کہ زکریہ علیہ السلام کے واقعہ میں تو میاں بیوی دونوں موجود تھے اور یہاں یخلوں خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ مرد کے بغیر افواج مکمل نہیں اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا فلو اللہ تعالیٰ اس طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ادا فالا امرن خاصا یا اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت اول <وَالْإنجیل> اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت اور توات اور انجیل کی اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کی نے تعلیم دے گا اور تواط و انجیل کی کیسے ہیں کہ عی علیہ ہی صلاحت کو تورات اور ہر کتاب پڑے بغیر آتی تھی اور یہ سب موجود ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کتاب کا مانا ہے لکھنا کتابت لکھنے کو کہتے ہیں نا کہ اللہ لفراس کو کتابت کی لکھنے کی تعلیم دے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل بھی سکھائے گا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 وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے علی محمد کتاب اور <وَالْحِكْمَة> کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قدیم تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دے گا حکمت کی تعلیم دے گا تو بھی اور انجیل بھی یہ چار الگ الگ چیزیں ہوئی تو رات الگ کتاب الگ اور حکمت الگ تورات توراط عیسیط اسلام سے پہلے موسا عیسلاطلام پر نازل ہو چکی تھی انجیر عیسیٰ سلاط والم پر نازل ہوئی حکمت سے مراد اگر قرآن اور حدیث ہے تو پھر عیسیٰ عیسلاطلام کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کب دی جائے گی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا قرآن تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسا علیہ السلام قرب قیامت اتریں گے اور وہ قرآن اور حکمت سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے یہ بھی رزول مسیح پر ایک دلیل ہے وہ رسول علی بنی اسراعید اور بنے اسرای کی طرف رسول اور وہ کہیں گے کہ انی پد چیتوں کو بھی کن کن میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے آیا نشان کیا ہے اَنی کا میں تمہارے لیے بناتا ہوں من گارے سے تین گارے والی مٹی کو کہتے ہیں <تصفح> میں مٹی سے بناتا ہوں کا ہے اتری پرندے کی شکل کی مانند درندے کی شکل کی طرح کی چیز بناتا ہوں تو ان پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے وہ ابری الاک اور میں اچھا کر دیتا ہوں بری کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور برس والے کو وہ ابری اور میں تندرست کر دیتا ہوں الک ماہا اندھے کو پدائشی نابینا کو وبراسا اور برس کوڑ والے مریض کو وہ اوقل مئو اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں عز نلام اللہ, اللہ کے حکم سے وہ اور میں تم کو خبر دیتا ہوں بھی ماں اس چیز کی جو زلونا تم کھاتے ہو وہ ماں ذخیرونا فیبتی اور اس چیز کے بارے میں بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو ان کی راہ نکالا آیا صلاح یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کن تمین اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلوکی کہ میں مٹی سے پیدا کرتا ہوں اب یہاں پر خلق سے مراد ہے ظاہری شکل و صورت بنانا پیدا کرنا مراد نہیں ہے ظاہری پرندے جیسی کوئی شکل و صورت بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے اس پہ پوپ مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن پہنانے والا کو کہا جائے گا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 اللہ سبحانہ سالہ نے منع کیا ہے ہماری شریعت میں جاندار جی روح کی تصویر بنانا سختی کے ساتھ فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مسفرین کو ہوگا جو جی روح کی تصویریں بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی لازمی ضروری کسی نے کوئی اپنی کارے گری کا مظاہرہ کرنا ہے صورت گری کرنا چاہتا ہے تو یہ پہاڑ اور درخت اور بادیاں ان کی تصویریں بنائیں زیرو کی نہ بنائے جانوروں پرندوں انسانوں کی تصویریں نہ بنائیں یہ بڑا جرم ہے صحیح بخاری ہی کہ روایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم قوم ہے یزہ یا فلوقو کا پل جاتا ہے اور جس طرح میں نے مخلوق بنائی ہے ویسے نقل اتارنے کی کوشش کرتا ایک ہے ایک روایت کہتا ہے یوزا ہونا خل پلّہ وہ اللہ واللہ کی مخلوق کی نقل اتارتے ہیں تو اللہ تعالی کو مخلوق کی نقالی کرنا ناپسند ہے وہ پہلے جو ہاتھ کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی تھیں اس میں اتنی نقالی نہیں ہوتی تھی یہ جو جدید کیمرے ہیں ڈیجیٹل یہ اس میں تو منو آن جی ٹی ڈاک کی تصویر بن جاتی ہے یہ بڑا جلد ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ موبائل سے تصویریں پھینکے جائیں یہ کون سی تصویر ہے حدیث کے افاد وادے ہیں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 جو لائسنس والے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کا ایک فل ورژن ہوتا ہے اور ایک ٹرائل وزن ہوتا ہے ٹرائل وجن کو کاپی کرنا اور استعمال کرنا اور آگے سے آگے پہنچانا کوئی انہیں اس کا کاپی وائٹ کے اصول نہیں چلتے وہ ٹرائل ورژن ہے لمٹڈ ہوتا ہے اس میں وہ کی سہولیات موجود نہیں اور جو فل ورژن ہے اسے کاپی کرنا وہ کاپی رائٹ کے قوانین کی زد میں آتا ہے اس پر کیس ہوتا ہے ہر اور جرمانے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ جو غیر ذی روح چیزیں ہیں پہاڑ درخت مکانات وادیاں اس طرح کی چیزیں غیر زیرو یہ سمجھنے کے وہ ٹرائل ورژن کے طے مقام ہیں ان میں وہ خوبیاں نہیں اور جو زیرو ہیں چرند پرند جانور انسان یہ رد کائنات کی تخلیق کا کمار شہکار ہے اس لیے ان کی نقلیں اتارنا اللہ نے منعارے تو یہ اللہ تعالی کے کاپی رائٹ کے قوانین ہیں کہ زی روح کی تصویر نہیں بنانی اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے سمجھنے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ کے ساتھ تصویر بنائی جاتی تھی نا اس میں تصویر بنانے والا مستفر ہوتا تھا یہ جو ڈیجیٹل پکچرز ہیں الیکٹرانک پکچر چاہے ویڈیو میں ہو چاہے اسکل پکچر ہو اس میں اسے اوپن کرنے والا ڈسپلے پہ اسکرین پہ لے کے آنے والا بھی مستقبر ہے یہ اس تصویر کا جو ڈیٹا ہے آپ کی ڈیوائس میں اپنی اصل شکل میں نہیں ہوتا بلکہ زیرو زیرو کی طرح کے مختلف کوڈ دھوتے ہیں جن میں یہ ڈیٹا فیل ہوتا ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو گویا اپنی مشین کو حکم دیتے ہیں آپ کہ تصویر کا وہ طریقہ کار جو تجھے میں نے سکھایا تصویر کھینچ کے یا کہیں سے دوسری ڈیوائس پہ کاپی کر کے اس طریقہ کار کو بروئے کار لا کے تصویر بنا کے پیش کرو وہ کوڈ دوبارہ سے جڑ دیں اور تصویر نمودار ہوتی ہے جو تصویر کیپچر کی گئی ہے کھینچی گئی ہے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 تو اس لیے ان ڈیوائسز میں پکچر کو اوپن کرنے والا بھی مستقبل ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے باقی جو کچھ لوگ اس کو اکثر کہتے ہیں ان کی بات بالکل ہی بعید ہے کیونکہ اکثر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ سامنے ہو شیشے سے بندہ پیچھے ہٹ گیا بندے کا اکثر نظر نہیں آتا اسی اکث کو محبوظ کر لینے کا نام تصویر ہے بندے کو مصفر دیکھتا ہے اس کا عقت اس دماغ کے اندر پہنچتا ہے آنکھ کے ذریعے اس عقص کو مصبر اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ محفوظ کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تصویر مشینی دور میں مصفر نے اسی عقص کو مشین کے ذریعے محفوظ کر لیا ایک بٹن دبا کے تو یہ تصویر ہی ہے چاہے اس کے اندر ہو چاہے باہر ہو ہاں جب یہ بیک اینڈ پہ ہوگی پھر تصویر نہیں جب ڈسپلے پہ آئے گی پھر تصویر ہوگی تصویروں کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں ٹرانسفر کرنا یہ سورت گری نہیں ہے یہ جرم نہیں ہے ہاں تصویر کو اوپن کرنا یہ جرم نہیں خیر یہ عیسا ہی سلاس وسلام کا قصہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وہ عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں جیسی شکل بناتے تو مطلب پرندہ بنتا اڑنے لگتا اور یہاں پہ اللہ سبحانہ نہ نے بھی اس اللہ کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے کہ میں پرندے کی شکل بناتا ہوں اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے کوڑ برس کی بیماری والے کو مادردار اندھے نادینہ کو میں اچھا کر دیتا ہوں بری ہو جاتا ہے بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے گردوں کو اتنا کرتا بی اذن ہوں یہ بی اذن اللہ تعالی نے یہاں پر بار بار ذکر کیا ہوتا تو ایسا رہی سلاسلام یہ موجزات نہ دکھا سکتے موجزہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا یہ بی اذن اللہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تھا کے اختیار میں ہوتا اپنی مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی موجدہ دکھانے اگر پیغمبر کی اپنی مرضی نہیں چلتی موجدہ دکھانے میں تو کوئی بلی اپنی مرضی سے کرامت کیسے دکھا سکتا ہے اولیاء جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہاں تو جو اپنی مرضی سے کرامتیں دکھاتے ہیں وہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ شوق دادی ہوتی ہے